بس اللہ صحمۃ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاف شاہ واٹس اپروپ البات باقی تمام وٹس اپروہ صبر خاران صامعین صاحب کو سماج ہیں باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت صفحان البادشاہ میں سے ہمارے درس نمبر <تصفح> ایک سو تینتالیس ہے اور اولاد خمسہ کا درج نمبر ستر آج آپ لوگ مبارخانہ تک پہنچا رہا ہوں ہمارے سلسلہ گفتوں دعا تشف میں سے آخری امام حجت حجت علیہ السلط واللام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں آپ کے بارے میں جو پیراگراف تھا دعی کلم اقتہ توسل کا کہ وہ بھی قائم عالی محمد علیہ السلام ہانج ہوا اجازت اس میں وہ ابھی قائم کا توجہ ہو گیا اور آل کا توجہ ہو گیا اور ابھی آل محمد تین آل محمد و اجازت تھی آل محمد نیل مہدی و اجازت تھی اس میں تین لفظ اور رہ گیا ایک لفظ محمد اور ایک مہدی اور ایک اجازت تو لفظ محمد کے بارے میں تھوڑا سا توجہ دینا چاہتا ہوں آج کے میں کیونکہ جو ہے <تصفح> امام محمد مہدی جو وقت کا امام ہے اور جد خدا ہے آپ کی معرفت ہمارے لیے نہایت ضروری ہے اس میں نے امام مہادی علیہ السلام کے بارے میں جو توضیع کلمات نے ضروری سمجھا وہ میں بیان کرنا کر رہا ہوں اور اس تبسل کی اس مبارک جملے کو تھوڑا سا توضیح دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے جو لفظ قائم کا میں نے الگ سے دیا اور آل کا الگ سے اور ابھی محمد کا الگ سے کوشش کروں گا توجہ دے دوں تو لفظ محمد جو اب قائم عال محمد المحدی علیہ السلام و اجازت ہی اس میں لفظ محمد کو وسیلہ قرار دیا ہے یعنی جس طرح اس سے پہلے ذات محمد مصطفی صلی اللہ وسلم کو ذات علیہ علیہ السّلام کو ذات امام حضب حتم زہرا حضرت الراء امام باجی اللہ امام جعفر علی رضا محمد علیٰ محمد حسن علنق کریم ان سب کے ذوات مقدسہ کو وسیلہ قرار دیا ہے کیونکہ ان سب کے ذاتِ مقدسہ ہاں جی جس طرح ان کے اوصاف مقدس سے ان کے ذات بھی مقدس ہے ان ہنسیوں کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے اس کائنات میں جن ہستیوں کو خلا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری نوری معلقات میں محمد عالم محمد حسن اعمیہ اہل چادم مؤثمین کی تحلیق سب سے پہلے رسول اللہ فر علیہ السلام اس کے بعد پنجن پارک بارہ اعم علیہ السلام کی تحلیق ہوئی ہے نوری معلوم میں یہی وہ انوار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلاف فرمایا اور اس کا اعنات کی تحلیق کا حاصل غرض غایت قرار دے دیا تو لہذا جو ہے ان کی معرفت بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے آخری مہاذر محمد مہدی علیہ السلام تو وقت کی حجت خدا کا پہچانا نہایت ہی لازم اور واجب ہے یعنی پیارے نوی نے فرمایا ممات وم یار امام زمان ماتمی تلجالیہ جو شغل دنیا سے فوت ہو جائے اس کو موت واقع ہو جائے اور وہ اپنے کی امام کی پہچان نہ رکھتا ہو تو اس نے جہالت کی موت مارا ہے اس نے جو ہے وہ اپنی حجرت خدا ختم خد معرفت نہایت ضروری عمر ہے لہٰذا اس میں تیسرا پیرگاف جو ہے وہ غالب کلمہ مقدس کلمہ فو قائم عال محمد جو ہے لفظ محمد کی منداخینے سے پہلے بھی مختلف مطلب توضیحات دے چکا ہوں لفظ محمد جو ہے حمد الح تحمیدن سے محمد جو ہے اس سے مف ال کر ہے اور اس کا معنی جو ہے اور لغت کے معروف ترین اور قدیم ترین کتاب میں یہ لکھا ہے محمد کا معنی کسر و خلاصال الرجی کسر و خسال المحمود محمد کا معنیٰ وہ حصی جس کی بہت زیادہ ہو کثرنی بہت زیادہ ہو خسال صفات محمودہ پسندیدہ جس کے پسندیدہ صفات بہت زیادہ ہو اس حصے کو محمد کہا جاتا ہے ہاں جی یقیناً محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اچھے اوصاف کا مالک ہے ہاں جی اللہ نے آپ کو خلق عظیم سے نوازا اور انک اللہ ان لا خلق عظیم کہہ خیر آپ کو صنعت عطا فرمائے اخلاق اعتدال میں جو ہے آپ سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی اور بے اعتدال پر قائم نہیں ہاں جی اس لیے جو ہے شالم فرمایا ہاں, ہاں جی بلاغ الغلام کمال ہی کا شفت و جاب جمالحیم حسنت او و خسالِ صلی اللہ فرمایا حسنت بہت خوبصورت ہے جامع او خسال آپ کی تمام خصلتیں آپ کی تمام صفات اوصاف اخلاقیات سب بہت اچھے ہیں فرمایا اور بلاحا یہ جو ہے قرآن کلمات کی یہ قرآن ہی سے ماخوذ اشعار ہیں کیونکہ قرآن اور اللہ کے پیارے نبی نے خود بھی فرمایا ہاں بوئست ال تمہ کارم اللہ ہاں جی محمد کو مجھے جو اللہ نے اچھے اچھے حلاقیات کو کامل کرنے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے واپس فرمایا لہٰذا محمد کا معنیٰ لذیذ کا سوراخ صاحل المحمودہ فرمایا وہ جس کی اچھے اچھی خصلتیں بہت زیادہ ہوں اور حضرت امام محمد مادی علیہ السلام جو ہے بلا شک و شفا رسول اللہ کے اس میں محمد کا مکمل و جامع مظہر ہے بارہ سب کے سب رسول اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ ہے آپ کا جو ہے ہاں جی شہ ہونے کا آپ کے بیٹا ہونے کا مکمل حق ادا کرنے والی ہنسی ہیں تو ان ہنسیوں کے اللہ نے ہی چنؤ مت کے ہدایت کے لیے ان کو امام کے حیثیت سے چنا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی کے حیثیت سے چنا نبوت کے اندر امامت بھی ہے ولایت بھی ہے تو امام محمد مہاجر جو ہے آپ کا معامنہ بھی محمد رکھا کیونکہ آپ تمام خصلتوں میں آپ رسول اللہ, اللہ سلم کی تمام تعلیمات کا آپ جو ہے امین ہے اور وارث ہے تمام تعلیمات کا امین اور وارث ہے اور مکمل مظہر ہے کیونکہ آپ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں امام محمد مہاجر سلم خاتم الاولیاء ہیں تمام ولیوں کا خاتم جو ہے آپ ہیں اور ولایت کے جملہ کمالات ہاں ایک ولی کے اندر جتنے کمالات جو ہے ظاہر ہونے چاہیے وہ آپ میں ظاہر ہوں گے انشاءاللہ جواب ذخر جب آپ فرمائے گا ولی کے تمام کمالات اور خصوصیات اور اوصاف تمام محمد مہاجر السلام میں ظاہر ہوں گے چونکہ ولایت جو ہے باطن نبوت ہے اللہ تعالی نے نبوت کو ختم فرمایا لیکن ولایت کا تر تک چلتا رہتا ہے اللہ سے قلب کا جو مقام ان میں سے محمد بارہ اعمۂ حلبیت علیہ السلام کی ولایت کو ولایت مطلقہ کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ولایت کے عظیم مرتبے پر پہنچایا کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں پہنچایا اللہ نے اپنے فیض خاص سے ان کو ولایت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچایا ان کی عبادت جو ہے اسباب شکرانہ ہے یہ ایسیاں اللہ تعالیٰ ان کو یہ عظیم مقام و منصب عطا فرمایا اور انہیں اللہ کی معرفت سے کہ وہ نوازا حس اللہ تعالیٰ کی اس معارفت کے عظیم درجے پر ہے تو اللہ کی عبادت کیے بغیر نہیں رکھ سکتا اللہ کے حضور میں آجیزی کیے بغیر نہیں رکھ سکتا اس وجہ سے ہمارے سارا امام علیہ السلام اپنے دور کے سب سے آبد ترین ظاہر ترین عارض ترین حصیوں میں سے تھے اور لہٰذا جو جی حضرت امام محمد مہادیہ وسلم بلّ و شعبہ رسول اللہ وسلم کی اس میں محمد کا مکمل و جامع مظہر ہے اس لیے آپ کا نام محمد رکھا آپ کی نوت کا جو ہے امام محمد محدود السلم کے نوت کا حقیقی وارث ہے اور ساتھ رسول اللہ کے مقام میں ولایت و امامت کا بھی حقیقی وارث ہے لہذا آپ بالحق یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر و آئینہ اس لیے آپ کو محمد آپ نام سے بھی محمد ہے صفات سے بھی محمد ہے ہاں yani جی صفات محمدی جو ہے کہ نوت کے علاوہ رسالت کے علاوہ جو اچھے اخلاقی تمام کمالات اللہ کے پیارے نبی میں پائے جاتے ہیں وہ ان عظیم حدیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے کیونکہ یہ حشیہ انہی معوی کے حتوں کا وارث ہے اسے علم و مارحت کے عظیم درجے اور اللہ سے قرب کے عظیم درجے کے وارث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کا امام زمانہ علیہ السلام کا نام مبارک محمد رکھا اور قونیت ابوالقادم رکھا اور آپ نے بشارہ دیا ہے مام رسلّہ سلم نے ہی آپ کا نام مبارک اور کنیت محمد ابوالقاسم ہونے کا بشارت دے چکا ہو کل پرسوں کی حدیث سے میں نے کو رسول اللہ سے نقل فرم کیا ہوں رسول اللہ نے خود جو آپ کا نام محمد المہدی جو آپ کا نام قرار دیا ہے اور یہ بشارت بھی دے چکا اللہ کے پیارے نبی نہ محمد محضی علیہ السلام کے بارے میں حضرت امام محمد محضی علیہ السلام کی توجہ سے دنیا عدل انصاف سے بڑھ جائے گا اور اسلام کا مکمل بول بالا ہوا اور دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گا اور جس مدنے فاضلہ کا اور فلاحی ریاست کا رسول اللہ وسلم ام اطار کوشش فرماتے رہے وہ آپ کے دور میں دور میں مکمل طور پر وجود میں آئے گا اور دنیا میں مذاہب وادین ختم ہو کے صرف ایک ہی دین اسلام اور امت اسلام ہی باقی رہے گا اور سب مسلمان ہو جائیں گے یہ حضلت حضرت امام محمد مادی علیہ السلام ہی کو ملے گا ہاں جی اور آپ سے پہلے جو ہے نہ کسی نبی کو ملا اور نہ کسی وسیع کو ملا مامزمان ہی کے توسط سے جو ہے پوری دنیا میں عدل انصاف پوری دنیا خدا کا موتری خدا پر ایمان لانے والا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور پوری دنیا میں انصاف امام زمان ہی کے دور میں ہوگا باقی ہر نبی کے دور میں مختلف حصوں میں ہاں مختلف حصوں میں عدل انصاف قائم ہوا ہے لیکن نے ان کے نمونے ان حصیوں نے پیش کیا انسانوں کو اما پوری دنیا پہ انصاف جو ہے امام زمان علیہ السلام کے دور میں ہوگا جس کی بشارات قرآن کے آیتوں میں بھی اللہ نے فرمایا رہو اللہ دین کل ہاں جی. اللہ کے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی جو ہے علمی غلبہ ہو گیا اسلام کو علمی تو تمام اادیان پر غلبہ حاصل ہو گیا اور رسول اللہ اور امام زمان علیہ السلام کے دور میں علمی غالبہ تو رسول اللہ کے دور میں ہی حاصل ہو چکا تھا اب اس پر جو ہے عملی غلبہ بھی ہوگا پریکٹیکلی غلبہ بھی ہوگا اور صرف اسلام ہی دین کے طور پر پہچانا جائے گا دنیا میں اور باقی تمام عادیان جو ہے جو باطلادیان ہیں سب ختم ہو جائے گا اور یہ حضرت حضرت امام محمد مادی علیہ السلام ہی کو ملے گا چنانچی عصری لہٰذی جو ہمارے شاست محمد نرباس رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ اعلان لاہ جان وغیرہ میں ہاں جی اور جانشین جو اور آپ کے حضور میں انہوں نے طالباً جس طرح مورا لکھا ہے ایسے کہ عصری لال نے جو ہے سولہ سال یا بیس سال شاست علیہ رحمت سے قصب فیض کیا اشترکہ شریکت ہے, ہے سب میں تو ان کی نظریات شاست ہی کہ نظریات ہیں تو عشراجی شرگ الشن راس میں فرماتا ہے سبھا نمبر دو سو تین سو انتالیس میں فرماتے ہیں مامضمان جب ظہور فرمائیں گے تو مخالفات ادیان و ملل الجمی امبیہ علیہ السلام تمام امبیا میں مختلف ادیان میں جیسے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی ستارہ پرش ہے کوئی ہاں آتش ہے یہ سب جو ہے بے وجود شریف خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء اللہ کے پیاری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے جو ہے تصویات اس میں برآن برابر ہو گیا ختم ہو گیا وسعادت در مطابعت او منحصر شد وسعادت صرف پیامبر کے جو ہے اطاعت میں منحصر ہو گیا باقی تمام عادیان کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور حرمایہ جو ہے ہم تقی غیر علیہ السلامِ دیناً فلاحی اقبالمین فرمایا انَََََََ دین اللہ علیہ السلام دین اللہ کے یہاں اب صرف اسلام ہے ہم یب تقی دین دیناً فلاحی اقبالین جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنا دین قرار دے دے ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا اس طرح رسول اللہ کی ذرا سے دین اسلام کو علمی طور پر غلبہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے اور ثابت ہو کہ غلبہ مل گیا اور یہ دنیا کو ثابت کر دیا کہ یہ نجات صرف اسلام کی پیروی کرنے میں رسول اللہ علیہ و سلّم کی تعلیمات کی پیروی کرنے میں ہیں اور اس سے پہلے سابقہ امبی علیہ السلام کی تعلیمات میں جو کچھ ہیں وہ جو ہیں وہ, وہ, وہ, وہ اب وہ عملی نہیں ہوگا عملی رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوگا کیونکہ اس میں جو یہ تکمیل کے اعلیٰ مراحل پہ فوائد اس وجہ سے تا تک رہنے والی دین اور تعلیمات قرآن ہی کا تھا اس نے نجات اور خوبی قوبی رسول اللّہ کے اعتبار میں منحصر کر دیا دین کو اللہ نے اسلام ہی کو قبول کر لیا کہ علیہ مغمۃ تو اور نو انسانی کی اللہ نے جس دین کو پسند فرمایا وہ اسلام ہی کو پسند فرمایا تو یہ رسول اللہ کے ذریعہ سے جو ہے یہ دین برحق کا لوگوں کو واضح ہو گیا کہ ان صرف اسلام ہے وہ اصول باریہ کا احساس خراب گیا رسول اللہ میں ایک ہی اسلام کے اوپر دین کے نجات کے اصل بنیاد رسول اللہ کے تعلیمات پر ہانجی کھڑا ہو گیا وہ مخالفت پھر اس کے بعد لیکن اسلامی کے اندر پھر ایک اختلاف رہ گیا رسول اللہ کے جانے کے بعد جو ہے اختلاف اشتہادات میں قرآن حکم آخذ کرنے میں حدیث سے حکم عط کرنے میں علماء کے اندر اختلاف لے گیا ہاں جی امام شافی مالکی حمبلی ہر ایک کے مختلف نظریات ہیں ہاں جی اس طرح فی الحال حدیث سے ایک الگ نظریا زیدی ایک الگ نظریہ التشا کے اندر علماء کے اندر مست کے اندر اختلاف ہاں جی نظریات میں تو اور ہم، ہمارے شاست کے دوسرے علماء سے نظریاتی طور پر اختلاف اس کے بتائیں اشتہادی اختلافات ہیں دین تو سب کا اسلام ہے ہاں جی قرآن صاحب کی کتاب ہے حدیث صاحب کو لہجت ہے لیکن اسی میں سے حکم اخذ کرنے میں اختلافات ہو گیا تو اس کو بولتے ہیں اختلافات تو آپ فرماتے ہیں دین تو ایک سلام ہے اسلام اس پر سب کا اتفاق ہے لیکن جو مسائل کے اخذ کرنے میں اختلاف باقی رہا لہٰذا اشتہادات میں جو ہے اختلاف اس میں اختلاف اشتہادات احکام میں واقع ہو گیا پھر ہیں بعض مخالفت مذاہب اور اشتہادات اور مخالفت مذاہب اور اشتہادات کی بعد اور مخالفات مخالفت ادیین واقعات دین کو ایک کرنے کے بعد اسلام میں منحصر کرنے کے بعد اسلام ہی کے اندر اشتہادات میں اختلاف ہو گیا تھا وہ اختلاف کیا ہوگا بے ظہور حاطم الولات زمان علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر بے کمال تصویر انجامت وہ مکمل اب برابر ہو جائے گا اور مجموعی مخالفات مابین مرتفع گشتے اور تمام مخالفات اشتہادی اختلافاتیں اختلافات مختلف فرقے بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ سب عدلحقیقی ہنجو عدل ظاہر گرد اور عدل حقیقی وہ سب ختم ہو کے مرتفع گشتے ختم ہو کر عدل حقیقی ظاہر ہو جائے گا اور کثرات بےغایت جو ہاں جی سکڑوں کے نظریات میں اختلافات کا شکار ہو گیا تھا بےغایت جو بہت زیادہ اختلافات جو واقع ہوا مسلمانوں کے اندر وہ صورت وحدانی پیدا کرت وہ ایک ہی شکل اختیار کریں گے اور سب جو ہے بس اسلام امت اسلام اور مسلمان دین اسلام رہے گا امت اسلام رہے گا اور یہ فرقوں کے جو ہاں جی شاہ سنی جو بندی برلوی شافی مالکی حمبلی ہاں جی نرباشی صوفیہ یہ سارے چکر جو ہے سب ختم ہو جائیں گے اور ایک ہی دین اسلام اور اس کے پیروکاروں کو مسلمان کہیں گے ہاں وہ بس اور اس کے اسلام نے جو قرآن نے جو متقی کا مومن کا ابرار کا عطقیہ کا جو قرآن نے جو جو اعلیٰ درجات بیان فرمہ صالحین شودا صدقین یہ القابات جو قرآن نے دیا وہ رہے گا اما ہم نے جو نام جات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے آپ ہیں صورت وحدانی پہ جو سب کا ایک ہی شکل ایک ہی دین اختیار کرے گا اور یہ مختلف مذاہب کا جو نام ہے وہ ختم ہو گیا پھر آپ فرماتے ہیں مزید امام زمان کے ظہر ہونے پہ جو ہے وہ در زمان مبارک شوائط انکشاب حقیقت و مانا خواب بود اور حقائق اتنی واضح ہو جائیں گے زمان کے دور میں علمی جمیع اشیاء السنا یا تہذیب توحید حقیقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا قرار کریں گے عالم از ایمان شد اور دنیا ایمان سے بھر جائیں گے واز غایت اعتدال زمان و زمان کے اندر اتنی اعتدال آ جائے گا کہ ہر کمال کے در جماعت و جانور و زمین و آسمان بالخوا مخبوط جتنے کمالات جماعت میں پتھروں میں جانوروں میں زمین آسمان درختوں میں بالقون ان کے اندر مخفی ہے وہ تمام قوتیں بالفیل آیت وہ سب ظاہر ہو جائیں گے ہمیں بے کمال خود بھی رسند اور ہر چیز اپنے کمال کو پہنچیں گے اور خاصیت ہاں جی ظہور پر نور حضرت اور آپ کے ظہور پر نور کی خاصیت سے سبب کیا ہو جائے گا اسے اس کے سبب سے رفع ہجب گشت تمام پردے ہر جائیں گے تمامت صفات کمال تمام صفات کمال در شماعت جانور تمام جماعت میں بھی ہاں جی پتھروں میں بھی حیوانوں میں بھی نباتات میں بھی جو کمالات ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گے چون جماعت و جانور نصف از مظاہر الہیہ کیونکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی جمادات بھی نباتات حیوان سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں تو ان کے اندر بھی جو کمالات اللہ نے معافی رکھا وہ سب ظاہر ہو جائیں گے اور دنیا نعمتوں سے بھر جائیں گے بس حضرت امام محد علیہ السلام کے دور انتہائی دور ہوگی تمام اشیاء امبیاء ماشلاح اور امہ علیہ السلام دین اسلام کو جو تحقق رکھنا چاہتے تھے وہ آرزو اور تمنا جو ہیں حضرت امام محمد عمیر کے دور میں متحقق ہو جائیں گے اور حضرت اور حضور اعظم السلام جو کہ رحمت علیہ اور رسول رب العالمین ہیں اس رحمت کا ظہور جو ہے یہ پورے عالمین کے لیے رحمت بن کے امام زمان محمد مادر کے دور میں ہوگا اور دنیا میں عاد الانصاف من جمیل جہاد کا بول بالا ہوگا چنا چیاشری لادش ارگس آدمی یہ حادیث پہ ہم بس نگر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیار نظیر نے فرمایا امام زمان جب ظہور ہوگا اتنی نعمتیں دنیا میں وافر ہوں گے کہ امام زمان کے صحیح یہ عرض ہو امام زمان سے اب راضی ہوگا ساکن اس سماعے والا تمام آسمانوں میں رہنے والے اور زمین میں رہنے والے بھی سب آپ سے راضی ہو جائیں گے لاید اور سماؤ منقاترا شین آسمان اپنی بارشوں میں سے ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑے گا اللہ سبت کو موصل دار بارش کے سر میں برسائے گا اللہ تعالمین نبات اور زمین اپنی نباتات میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا اللہ حرجت تو مگر اس کو ستِ زمین پہ اگائے گا حتٰ تمن الہ یا اور اتنی زیادہ نعمتیں گے کہ زمانے میں جو امام کی دور حکومت کو جو ممنین گے وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے آبا و تو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتا اور اس نورانی اور عدل انصاف سے بھرپور حکومت کو دیکھ لیتا ہاں جی تو امام زمان جو ہے آپ کے دور حکومت کے یہ پر نور کے بھیت ہوں گے ہاں جی لہذا جو ہے پس حضرت امام محمد ماضی کے بھی ذات گرامی کو ہاں جی اس آپ و عظیم ہیں آپ جو ہے رسول کے کامل محر ہیں آپ کے ذاتِ کرامی اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین نے حضرت امام محمد محدیہ السلام کے بھی ذاتِ کرامی کو بھی وصلہ کرا دیا ہے کیونکہ آپ بھی ذات و صفات دونوں میں حضرت محمد علیہ وسلم کے کامل مسحر نمونۂ کامل ہیں آئینہ ہیں اور حضرت محمد وسلم خاتم العامبیہ ہیں حضرت محمد محدیہ علیہ السلام خاتم الاولیاں ہیں علیہ السلام آدم ہیں امام مہدی خاتم الاولیاء الودلیہ ہے کہ اولچنا جی پی نے الحرماء اول انہ محمد ان، اوسط انہ محمد المحمدالآخر ان، المحمد القلَََََََََََََََََََََََََََََََََ ان، محمد علیہ السلام ہیں اس لیے ہمارے بزرگان دین نے آپ کے ذات و صفات دونوں کو وسیلہ قرار دے کر وہ ابھی قائم عالم محمد نل مہدی علیہ السلام و اجازت کہہ کر وسیلہ قرار دے دیا ہے یقینا ان یہی ہنستیاں وسیلہ قرار دینے کے لائق و اہل میں بھی وصلہ کرا دیتا ہوں امام وضحتمام محمد محدود السلام کی ذات پر نور کا واسطہ کہ ہمیں محمد آل محمد کی صحیح معلفات کی توفیعۃ فلما اور ان کی دامن تھامے رہنے کی توفیعتہ فرما